بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین العلومین والسلام وسلام وسیع المبیا اب المسلیم ناز محترم اللہ علیکم آپ کا بان تسلیم احمد کے پسندیدہ پروگرام سحری ٹائم کے ساتھ حاضر خدمت ہے آپ یہ پروگرام میرے ساتھ دیکھتے ہیں ہر شب دو بجے سے صبح انتہائی سہر تک اور دیکھ رہے ہیں یکم رمضان المبارک عرق سے اور انشاءاللہ اللہ دیکھتے رہیں گے انتہائے رمضان المبارک تک جمعہ کے دن اس مرتبہ رمضان شروع ہوا تھا آغاز ہوا تھا اور آج ایک مرتبہ پھر جمعہ تمبارک ہے جمعہ کے دن کی فضیلتیں یقیناً بارہا بیان کی جاتی رہی ہیں آج کا دن بہت فضیلتوں والا دن ہے اس کو بڑے خیدت اور احترام کے ساتھ منائیے گا آج آٹھواں روزہ ہے پاکستان میں کل ہم نے دین کے حوالے, حوالے سے علم کے حوالے سے اقا کے حوالے سے گفتگو کی تھی اور خاص طور پر تعلیمی ماحول پر ہم نے گفتگو کی تھی کہ ہمارے ہاں کیا یہ جو تعلیمی ماحول ہے یہ اطمینان بخش ہے یا نہیں ہے اس حوالے سے ہم نے گفتگو کی تھی آج ہم اسی سلسلے کو اس طرح سمجھ لیجیے کہ, کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت ہے بلکہ اگر تربیت نہ ہو تو ادھوری رہ جاتی ہے تربیت کے بغیر صحیح تربیت تعلیم کا وہ اثر چھوڑتی ہے جو بغیر تربیت کے اس انداز سے نہیں چھوڑا کرتی آج بہت زیادہ شکایت یہ سننے میں آتی ہے کہ ہمارے بچے ہمارا ادب نہیں کرتے ہیں اولاد احترام نہیں کرتی ہے خدمت نہیں کرتی ہے جس طرح بتایا جاتا ہے اس طرح ہم سے پیش نہیں آتی ہے بزرگ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک مقافات عمل ہے جو شخص یہ کہتا ہے یہ شکایت کرتا ہے کہ میری اولاد میرا ادب نہیں کرتی احترام نہیں کرتی ہے تو وہ یہ دیکھے کیا اس نے اپنے والدین کا ادب اور احترام کیا تھا یا نہیں کیا تھا بات ساری اس ادب احترام میں تربیت کی ہے کہ وہ والد یا والدہ اپنے بچوں کی تربیت کر کس طرح سے رہی ہے ناظرین محترم یہ ایک صدقہ جاریہ ہے جو تربیت اولاد کی کر دی جائے اور اولاد تربیت یافتہ ہو ویل well مینرڈ ہو تو وہ ایک صدقہ جاریہ ہے وہ پھر اس کے انداز بتاتے ہیں کہ وہ ایک تربیت یافتہ خاندان سے تعلق رکھتا ہے آپ نے سنا ہوگا ایک جملہ جو بہت کہا جاتا ہے فلاں لڑکا فلاں لڑکی خاندانی ہے خاندانی سے وہ کیا ہے یعنی اس کے والدین اس کی تربیت اس انداز میں کرتے آئے ہیں کہ وہ ویلیوز کو جانتا ہے اخدار کو جانتا ہے ہم ویلوز کو بھلا چکے ہیں ہم اخدار کو بھلا چکے ہیں ہم وہ اقدار جو ہمارے پچھلے معاشروں میں نظر آتی تھی جو ہماری پچھلی ایج میں نظر آتی تھی وہ اس وقت نظر نہیں آتی ہے ہر شخص یہ رونا روتا ہے آئندہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے کہ وہ اخدار اب ان کس, کس حد تک کس قدر پامال ہوتی ہوئی نظر آئیں گی ان سب کی وجوہات کیا ہے ہر شخص شکایت تو کر رہا ہے اس دکھ کا اظہار تو کر رہا ہے اس تکلیف کا اظہار تو کر رہا ہے لیکن اس کی بنیادی وجہ کیا ہے بنیادی وجہ یہ ہے کہ تربیت کا ماحول نہیں ہے تربیت جس انداز میں ہونی چاہیے اس انداز میں تربیت نہیں ہے تو پھر اولاد بھی اس انداز میں ادب اور احترام نہیں کرتی ہے ہم آج بات کریں گے تربیت ہوتی کیا ہے بنیادی طور پر یہ اور پھر تربیت اولاد کس قدر اولاد کا حق ہے اور تربیت اولاد کس انداز میں والدین پر فرض ہوتی ہے اور پھر اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں آج ہمارے درمیان جو شخصیات تشیف فرما ہیں آپ کی بہت ہی جانی پہچانی محبوب حرد عزیز شخصیت جن کی گفتگو سے ہم ایک تبدیلی کی مہک محسوس کرتے ہیں حضرت علامہ مفتی محمد اکمل صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں آپ کے ہمارے ایک اور بہت ہی پسندیدہ شخصیت جنہوں نے بہت ہی کم عرصے میں اپنی خوبصورت گفتگو اور اپنی علمی گفتگو سے ہم سب کو اپنا گرویدہ بنایا حضرت علامہ مفتی محمد عامر صاحب ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں وطن عزیز پاکستان کے ایک اور بین الاقوامی شہرت یافتہ شخصیت مشہور معروف شناخان حرد عزیز ثناخان سید محمد فرخان خاتری السلام علیکم تینوں اب کا بہت شکریہ آپ تشریف لائے اور اس پروگرام کو رونق بخشی آغاز نازین حمد باری تعالی سے اور اس شرف اور اس سعادت کے ساتھ سید محمد فرخان قادری تو قریب ہی جو ٹھہرا تو کرم کے کیا ٹھکانے تو کری ہی جو ٹہرا تو کرم کہ کیا ٹھکانے تری ہی جو ٹہرا تو کرم کہ کیا ٹھکان تم نواز میں سے آئے تم نواز میں سے آئے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 قریب ہی جو ٹھہرا تو کرم کے کیا ٹھکان تم آواز نیتے آئے تنواز نیتے آئے تنواز دیم والے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کے اجا گے اللہ مورا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ مورا تو کری می جو ٹھہرا تو کرم کہ کیا ٹھکان تم آواز لے پے آئے نواز دسمانی اللہ اللہ اللہ اللہ, اللہ سر بندگی جھکانے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ مارا تو ہی جو ٹھہرا تو کرم کے کیا ٹھکانے آواز میں پہ آئے تو نواز دے زمانے مولا مولا مو ما ما ماشاء اللہ ماشاء مفتی صاحب تربیت کیا ہے تربیت کسے کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تربیت اصل میں بچوں کی زندگی کو ایک ایسے سانچے میں ڈھالنے کا نام ہے کہ جس میں ڈھل جانے کے بعد بچہ نہ صرف اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کی رضا حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے بلکہ اپنی معاشرتی زندگی کو بھی بہتر سے بہتر بنا لیتا ہے وہ اپنی ذات سے دوسروں کو نفع پہنچاتا ہے اور دوسروں کی ذات سے نفع حاصل کرنے اور ان کے نقصان سے بچنے ایک سلیقہ سیکھ لیتا ہے صحیح ان تمام امور کو ہم تربیت کا نام دیتے ہیں مفتی تعلیم اور تربیت میں کس طرح سے فرق دیکھتے ہیں آپ الرحمن الرحیم بہت شکریہ تسلیم صاحب لیکن تعلیم یا ایجوکیشن آپ کہہ سکتے ہیں تھیوری اور تربیت لائک پریکٹیکل ٹھیک مقصد یہ کہ جب بھی کوئی ایجوکیشن حاصل کی جائے گی تو وہ فقط ایجوکیشن حاصل کر لینا کسی چیز میں ایجوکیٹ ہو جانا کافی نہیں ہے بلکہ اس کے حوالے سے پریکٹیکلی ٹریننگ لینی پڑے گی ایک رہنما ہوگا مثلا ڈرائیونگ ہے آپ کو بتایا جا سکتا ہے کہ ڈرائیونگ اس طرح کی جاتی ہے مگر جب تک کوئی شخص آپ کے ساتھ بیٹھ کے رہنمائی نہ کرے ٹریننگ نہ دے تب تک پوسیبل نہیں کہ یہ تربیت حاصل کی جائے تو تربیت آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ تعلیم کا ایک اہم ترین جز ہے کہ جس کے بغیر تعلیم نامکمل ہے صحیح. یا ان دونوں میں بہت گہرا لازم و ملزم کا تعلق ہے جس کے بغیر تعلیم غیر مفید ہو جاتی ہے صحیح. یہی وجہ ہے کہ ہر شعبے میں دنیا کی ہر فیلڈ کے اندر تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت ضروری ہوتی ہے مثلا ڈاکٹر ہے اس کو اس کے بعد جب تک ہاؤس جاب نہ کر لے دو سال تک ٹریننگ نہ لے لے لائسنس نہیں ملتا اسے اسی طرح پولیس ٹریننگ ہے آرمی کی ٹریننگ ہے ہر شعبے میں ٹریننگ ہے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے بھیجا منصب نبوت عطا فرمایا الزی ارسلہ رسول الحق اسی طرح فرمایا باسافل ام کینا رسول منہم یتلو علیہم آیاتی ہی و وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ کی ہم و یہ رسول جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجے ہیں یہ رسول تمہیں سن پر آیتیں تلاوت کرتے ہیں تمہارا تزکیہ کرتے ہیں اور हم. کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں हم. تو نبوت کے فرائض کے اندر جن چار چیزوں کو رکھا ان میں کتاب و حکمت کی تعلیم کے ساتھ ساتھ تزکیہ رکھا थी. یہ جو تسکیے والا پوشن ہے یہ تربیت کہلاتا ہے صحیح جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا ہم دیکھتے ہیں کہ والدین کے ادب اور احترام کے حوالے سے قرآن مجید میں احادیث میں بارہا بہت تاکیب کے ساتھ ذکر کیا گیا اسی طرح جہاں یہ ایک کا حق اور دوسرے کا فرض تو دوسرے کا حق اور اس کا فرض تربیت اولاد کے حوالے سے کیا درس ملتا ہے قرآن و حدیث میں جی ہاں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں اشاع فرمائے یا ایو الذین امن قو انفسکم واہلکم واحل نعرا الناس خود و نئے ایمان والوں اپنی جانوں کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے ٹھیک اس کی مفسرین نے کرام نے یہی تفسیر بیان فرمائی کہ اپنی جان کو جہنم کی آگ سے بچانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان علم دین سیکھے हم. اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کرے اور گناہوں سے بچے اور اپنے گھر والوں کو جہن کی آگ سے بچانے کا یہ ہے کہ انہیں انہیں علم دین سکھائے جس میں مفتی صاحب نے فرمایا تعلیم اور تربیت دو چیزیں ہیں تو دونوں یہاں پہ اس کا مطالبہ ہے کہ پہلے انہیں علم دین سکھائیں اس کے بعد نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں تو اس میں تعلیم اور تربیت دونوں چیزوں کا حکم شامل ہوا اسی طرح بخار اور مسلم شریف کی کئی روایات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول منقول ہے کہ آپ نے شاید فرمایا کہ ہر شخص حاکم ہے اس سے اس کے رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا ٹھیک تو سوال جو ہوگا وہ ہر طرز کا ہوگا جو نے بیان فرمایا کہ کیا کیا تعلیم دی جو ایک بچے کا حق ہے اسی طرح کیا تربیت کا حق بھی آپ نے ادا کیا یا نہیں کیا صحیح اور اس طرح فضائل کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف اشارہ فرمایا کہ باپ اپنی اولاد کو جو کچھ دیتا ہے اس میں سب سے بہترین تحفہ اچھی تعلیم اور تربیت ہے قرآن و حدیث اس بات کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں کہ تعلیم و تربیت دونوں ہی لازم ملزوم بھی ہیں اور اولاد کے ایک حق اور اس کے لئے لازم و ضروری بھی ہیں مفتی صاحب کوئی شخص بہت نیک ہے بہت نیک آدمی ہے والدین دونوں بہت نیک ہیں اگر بچہ اس انداز کا نیک نہیں ہے کیا والدین قصور وار ہیں نیک ہونے کے باوجود ان کو قصور وار ٹہرایا جائے گا جی نہیں اس طرح نہیں ہے دیکھا جائے گا کہ والدین کی جو ذمہ داری تھی کیا وہ انہوں نے پوری کی جس طریقے سے اولاد پر والدین کے حقوق ہیں اس طرح والدین پر اولاد کے حقوق ہیں اولاد کے لیے جس طرح ضروری ہے کہ والدین کا احترام کرے ان کی فرما برداری کرے ان کی خدمت کرے اس طرح والدین کی بھی ذمہ داری ہے کہ اولاد کی تربیت پرورش انہیں اچھی بری چیز کا امتیاز ان کی زندگی کے ہر مرحلے پر کامل رہنمائی کرنا اگر یہ فریضہ والدین نے انجام دیا ہے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کیا ہے اس کے باوجود اولاد اگر نافرمان فرمان ہے جو کہ ناممکن ہے بہت مشکل ہے اس میں کوئی آزمائش کا سلسلہ بھی ہو سکتا ہے اس حوالے سے ہم بات کریں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سہری ٹائم تصمیم صابری کے ساتھ اور یہ پروگرام آپ کے لیے کیوں ٹی وی پیش کر رہا ہے ماسٹر پینٹس کی جانب سے اور ہمارے ساتھ حضرت علامہ مفتی محمد اکمل صاحب تشی فرما ہے ہمارے ساتھ حضرت علامہ مفتی محمد عامر صاحب تشی فرما ہے اور سید محمد فرقان قادری صاحب تشریف فرما ہے بات ہو رہی تھی مفتی صاحب نے جس طرح فرمایا کہ وہ آزمائش ذمہ دار مفتی صاحب کون ہوگا اگر اولاد تربیت کی آفتر نہیں ہے اس انداز کی نیک نہیں ہے ویلیوز اقدار نہیں جان رہی ہے اس کا ذمہ دار کون ہوگا دیکھیں جس کو اولین ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے اگر کوتا ہی اس کی جانب سے ہے تو ذمہ داری ساری ہم اسی پر ڈالیں گے ٹھیک کیونکہ والدین کو اولین سب سے پہلے تو ماں ایک ماں کی گود ایک بہترین تربیت گاہ ہوتی ہے ٹھیک اگر ماں نے اپنا فرض سر انجام نہیں دیا تو اولین ذمہ دار تو وہ ٹھہرائی جائے گی ٹھیک اس کے بعد پھر باپ کا درجہ ہے پھر خاندان کے دیگر افراد ہوتے ہیں بعض اوقات والدین اولاد کے اچھی تربیت کر رہے ہوتے ہیں لیکن جب بچہ دوسرے گھروں میں جاتا ہے خالق گیا پھٹی گیا ان کے بچوں یا ان کے کچھ ایسے اعمال ہوتے ہیں جن کو بچہ قبول کرتا ہے اور جو گھر سے ملی ہوئی تربیت اس میں فرق پڑنا شروع ہو جاتا ہے صحیح اگر تو ان کی طرف سے یہ کوتاہیاں پیدا ہوئی ہیں تو ذمہ داری وہ بھی ان پر بھی ہوگی اور بعض کا جسے آپ نے آخر میں اشاد فرمایا کہ یہ آزمائش بھی ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ والدین نیک ہیں تربیت میں کمی بھی نہیں کی لیکن بچے میں اس تربیت کو قبول کرنے کی صلاحیت نہیں تھی شاید اس کی وجہ ایک باہر کا ماحول ہو سکتا ہے اسکول کا ماحول کالج کا ماحول ہے آفس وغیرہ کا ماحول ہے تو اگر ایسا ہے تو پھر ہم ذمہ داری بچے پر ڈالیں گے کہ اب یہ بگڑنے کی ذمہ داری خود اس کے اوپر ہے کہ اس نے اس تربیت کو قبول کیوں نہیں کیا لہذا کسی ایک شخص کو ہم ذمہ دار نہیں ٹہرا سکتے ہیں جو حقیقت اپنے فرض کو پورا نہ کرے ذمہ داری ہم اس پر ڈالیں گے گویا تربیت میں دو فریق ہو گئے یعنی ایک دو فریق تو یقیناً ہے لیکن ذمہ داری تربیت کے حوالوں سے بچے پر بھی آ سکتی ہے بالکل اس نے قبول نہیں کیا آج کل لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے بچے کو جو مانگا اس نے ہم نے دیا اچھا پہنایا اچھا کھلایا پھر بھی ایسے ہے تو ہم کیا کریں کیا یہ کیا صورت ہے دیکھیں تربیت ایک الگ چیز ہے جو مانگا وہ کھلایا ہو سکتا ہے لیکن پر... مجھے صاحب باپ تو ہے باپ تو صبح جاتا ہے شام کو آتا ہے یعنی سارا دن وہ تو نوکری پہ ہے ماں ہے وہ ظاہری بات ہے گھر کے کام میں بھی لگی بچوں کی تربیت بھی کر رہی ہے اب باپ پر ذمہ داری کتنی ہے اور ماں پر ذمہ داری کتنی ہے تو یہ ہے نا دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے باپ پر جو ذمہ داری بنیادی طور پہ شریعت کی روح سے ڈالی گئی ہے وہ کفالت کی ہے بنیادی طور پہ کہ جتنی بھی ضروریات ہیں کھانے پینے کی رہنے سہنے کی نان نفکے کی وہ باپ پوری کرتا ہے اور ماں کو گھر کی ملکہ قرار دیا ہے کہ وہ گھر میں جو بھی معاملات ہیں اس کو مینج کرتی ہے اسی طرح بچوں کی تربیت ماں کی گوشت سے شروع ہوتی ہے اور ماں ہی ذمہ دار ہوتی ہے صحیح اس کے بعد باپ کا ذمہ ہوتا ہے اب ظاہر سی بات ہے کہ جب سارا دن گھر میں ماں ہی کے پاس بچہ ہوتا ہے بچپن میں تو اس وقت تو ماں کی ذمہ داری ہے اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات ایسا معاملہ آتا ہے کہ ماں یا باپ کی طرف سے کسی کا لاڈ بگاڑ دیتا ہے بہت زیادہ بیجا یہ نہیں ہے کہ لاڈ پیار نہیں کرنا چاہیے اور لاد کرنا چاہیے, چاہیے تحت لیکن تحت ایک, تحت ایک اس کی عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوا کہ بیٹی پر والد کا بہت زیادہ لاڈ ہوتا, صحیح ہوتا صحیح ہے اور بیٹے پر ماں کا بہت زیادہ لاڈ پیار ہوتا ہے تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بیٹے کو اگر باپ تھوڑا سا ڈانٹتا ہے سختی کرتا ہے اس کے بھلے کے لیے تو ممتا کا جذبہ جاگتا ہے اور وہ روکتی ہے ماں اس طریقے سے بات, پیدا بات, ہوتا بات ہے. آپ کی جاری رہے گی مزید تفصیل طلب ہے ایک شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم تکلیم بھائی وعلیکم السلام کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں عثمان بھائی بول رہا ہوں دار السلام تنظانیہ سے جی تنزانیہ سے بات کر رہے ہیں جی جی فرمائیے کیا حال ہے آپ کے اللہ کا کرم ہے آپ ٹھیک ہے مفتی صاحب کو میرا سلام گا بھی میرا سلام وعلیکم السلام جی کیا کہیے گا ہاں کا پروگرام ماسالہ بہت اچھا رے, بہت اچھا ہے اور سراوی کا پروگرام مسالہ بہت اچھا ہے بہت شکریہ ادھر کی بہت لوگ بہت, بہت, بہت دیکھتے ہیں بہت تنظاری دار السلام دیکھتے ہیں میں صحیح مفتی صاحب سے میرا سوال ہے ہلو جی جی کہیے آپ آب کی آواز آ رہی ہے کہ آپ کی آواز آ رہی ہے ہیلو سوال نہیں ہو پایا ایک اور اور شامل کرتے ہیں السلام علیکم لائن یہ بھی غالباً ڈراپ ہو گئی ہے مفتی صاحب یہاں پر معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب باپ ہے وہ تو گھر آتا ہے اور جب پانی سر سے گزر جاتا ہے تو باپ کو تو اکثر اوقات پتا ہی تب چلتا ہے دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے میں سوال اس کو کلیئر کر لوں باپ پر ذمہ داری رہے گی کتنی مطلب ایک تو اس کو پتہ تب چلا جب سر سے پانی گزر گیا اور وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے اس کو لا کر اچھا کھانا اچھا پہننا سب کچھ مہیا کر رہا ہے یہ تو آپ وہی والی بات بول رہے ہیں جیسے کسی کو بولیں آئیے جی نماز کی طرف آئیے درس قرآن کی طرف تو وہ کہتے ہیں بیوی بچوں کی خدمت بھی تو ایک عبادت ہے تو والد کی خالی یہی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ صرف کھانا پینا لا کر یا بچوں کو کافی اور چاکلیٹ لا کر دے یا ان کے پکنک پوائنٹ پہ ایک ہفتے میں ویکینڈ میں ایک دفعہ لے جائے اور کہے کہ چلے جی میری ذمہ داری پوری ہو گئی اور اس کی ساری ذمہ داری زوجہ پہ ڈال دیں شریعت نے بچے کی جو تربیت ہے اس کی عمر کے حساب سے اس کی کیٹیگری بنائی ہے دو کیٹیگریز ہیں ایک یہ کہ جب تک بچہ کھانے پینے کے قابل نہیں ہو جاتا اور اپنے کپڑے وغیرہ چینج کرنا اور استنجا اور خود کرنا اس وقت تک کی ذمہ داری خصوصاً عورت کے اوپر ہوتی ہے یہ عمر تقریباً 6 سے سات سال کی ہے اسی لیے اگر شوہر بیوی میں اگر جدائی ہو جاتی ہے طلاق وغیرہ کی وجہ سے تو اس میں شریعت کا حکم یہی ہے کہ 6 سات سال تک بچہ ماں کے پاس رہے گا کیونکہ اس وقت اس کے گھر کی ایک عمر ہوتی ہے تقریباً تو گھر کی ذمہ داریاں عورت کے اوپر زیادہ ہے پھر بچہ باہر نکلنا شروع ہوتا ہے اور باہر کے معاملات اکثر والد جانتا ہے اب اس کے بعد ذمہ داری ڈال دی جاتی ہے شوہر پر لہذا ملکی قانون کے اعتبار سے بھی اس عمر تک تو عورت کے پاس بچہ رہے گا پھر شوہر کو دینا پڑے گا یہی شریعت کہتی ہے معلوم یہ ہوا کہ اس سے آگے کی ذمہ داری تو باپ پر ہے پھر دوسری بات آپ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ کام کاج کے لیے جائے گا تو, تو نہیں کہ فور آور وہیں پہ رہے گا شام کو تو آئے گا شام کو آئے گا گھنٹہ دیکھے دو تین گھنٹے ہوں گے آپ اپنی ڈیوٹی کے اعتبار سے کہہ رہے ہو الگ بات ہے مختلف سب کے مختلف اوقات ہوتے ہیں میرے تو گھر والے اکثر دیکھنے کو سرت جاتے ہیں لیکن میرا صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیے مفتی صاحب بچے نے صبح اسکول جانا ہے اب باپ آیا ہے اکثر آفیسز میں پانچ چھ بجے چھٹی ہوگی گھر آتے آتے ساتھ بج جائیں گے گھر آئے گا تو بچے کا تقریباً سونے کا وقت ہوگا میں دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اصل میں جب باپ نے یہ ذمہ داری سمجھ لی کہ مجھ پر بھی تربیت کی ایک ذمہ داری ہے اس کو یہ احساس ہے تو وہ آ کے دن بھر کے رپورٹ سب سے پہلے زوج سے لے بچہ سو گیا تو خود کرے فکر کرے کہ یہ کیا اس کی روٹین ہے کیا اس کی عادات بن رہی تو نہیں کر رہا وغیرہ وغیرہ اس کے بعد تھوڑا بہت ٹائم تو بچے کے ساتھ سا... بیٹھنے کا ملتا ہی ہے हुँ. اگر ایک سمجھدار والد بلد ہے بلد تو وہ کم وقت میں بھی ز... ز... بچے کی ذہنی تربیت کر سکتا ہے صحیح. اس انداز سے اس کے ساتھ پیش آئے کیونکہ دیکھیں تربیت کے دو حصے ہیں تھیوری پلس پریکٹیکل ایک ہے بات کو سمجھانا بچے کو صحیح. دیکھو بیٹا ایسا کرنا برا ہوتا ہے ایسا کرنا برا ہوتا ہے हुم. یہ تھیوری سمجھ لیجئے اور ایک ہے پریکٹیکل کہ ماں باپ خود کچھ عمل کر کے دکھائیں کہ بچہ ان کو دیکھ کر کیش کر لیتا ہے صحیح. تو بات اس تھوڑے سے وقت میں ہی جو اس وقت بچے کو جتنے تربیت کی ضرورت ہے اپنے پریکٹیکل کے ذریعے اس کو سکھائے لیکن ہم بڑی ذمہ نہیں کر سکتے ہیں کہ جی جب تک آپ کام کاج ہیں چاہیے بتائیے جی کب وہ کام سے فارغ ہوا باپ हुم. وہ تو کبھی بھی فارغ نہیں ہوگا جی. مسلسل چلتا رہے گا اس کا مطلب جی. ساری ذمہ داری تو عورت کے اوپر آئی؟ حالانکہ جب بچہ بڑا ہونے کے بعد باہر نکلتا ہے تو عورت تو باہر نہیں جا رہی مطلب دونوں ذمہ داری سے بری ذمہ ہو گئے صحیح. اب آپ کسے کہیں گے کہ کس کی کوتا کی بنا پر بچہ بگڑا ہے ही. وہ ذمہ داری معاشرے پر ڈالنے سے تو کام نہیں چلے گا جی. مقلب تو ان کو بنایا گیا ہے اس کے باپ کو بھی چاہیے کہ اپنی ذمہ داری پورا کرتی صاحب है. اکثر گھروں میں جھگڑا بھی اسی بات پر ہوتا ہے جو ٹینڈینسی اگر آپ کی اور کلشز کی جو ٹینڈینسی دیکھتے ہیں تو زیادہ تر ٹینڈینسی ہے جب بچہ دو تین سال کا چار سال کا پانچ سال کا ہو جاتا ہے تو گھروں میں اس کا ریشو جھگڑے کا لڑائی کا نوک جھونک کا یہ ریشو بڑھ جاتا ہے اور وہ اس کی وجہ بچہ ہی ہوتا ہے ایک کہتا ہے نہیں لاڈ پیار لاڈ پیار کی حدود کیا ہونی چاہیے اگر یہ طے ہو جائے قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ لوگ کیا اس کو ایک سجسٹ کیا کرتے ہیں کہ لاڈ پیار کی کیا حدود ہونی چاہیے دیکھیے زیادہ سے زیادہ ہم ذکر کر سکتے ہیں کہ بچے کو اتنا زیادہ لاڈ نہ دیں کہ بچے کی صحت کے لیے اس کے اخلاق کے لیے اس کی سوچ کے لیے نقصان کا باعث بنے ٹھیک ہے اتنا لاڈ نہ دیں हुँ. باقی آپ جتنا چاہیں دیں مثال کے طور پہ اگر لاڈ میں اس کو پیار کیا تحفے دیے کوئی چیز دلائی کہیں لے گئے یہ منع نہیں ہے یہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں لیکن اس طرح کا لاڈ کیا کہ بچے نے جو ڈیمانڈ کیا آپ نے لا کے دے دیا اس کی صحت متاثر ہو رہی ہے بچے نے جس طرح کی حرکت کی آپ خوش ہو گئے کہ ہمارا بچہ کیسی حرکتیں کر رہا ہے اور مزے سے کسی اور کو بتا رہے ہیں خود لطف اندوز ہو رہے ہیں یہ لاڈ پیار نہ کرے کیونکہ اس سے اس کے اخلاق اس کے محنت تباہ ہو رہے ہیں اس وقت کیا کہتے ہیں بالکل مفتی صاحب نے شاید فرمایا کہ دیکھیں ایک تو بالکل لاڈ پیار سے محروم کر دینا یہ بھی صحیح نہیں ہے ہر وقت گورتے رہنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو چوما تو ایک شخص ماں سے انہوں نے آرامی تھے عرصی رسول اللہ میرے تو سات یا نو بیٹے ہیں اور میں نے آج تک کسی کو پیار نہیں کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ نے رحمت تیرے دل سے نکال لی سے کیا کر سکتا ہوں اللہ سرکار نے یہ بھی تعلیم دی دوسرا زیادہ جیسے مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ جب بچے کی طبیعت میں اس کے باطن میں بگاڑ پیدا ہونے کا اندیشہ ہو تو سمجھ لیں وہ لاڈ پیار کی حد آخ کراس کر رہے ہیں اس میں مثال کے طور پر جیسے یہ بھی بہت اچھی بات ہے نے بیان فرمائی بچہ کو غلط کام کر رہا ہے اسی کبھی حوصلہ افزائی نہ کریں زبان سے گالی نکل گئی جوتی لے کے کسی بڑے کو مار دیا اور سب ہنس رہے ہیں ہنستے ہیں تو کسی کو نہیں چھوڑتا گالیاں بکتا ہے بہت بڑی گالیاں بکتا ہے شرارتی سرپچ جوتی مارتا ہے تو کل آپ کے مارے گا تو اس لیے مطلب یہ ضرور دیکھنا ہوگا اسی طرح اس کی ہر جِد کو پورا کرنا یہ بہت خطرناک ہوتا ہے کیونکہ پہلے اس کی جدیں عرفی اعتبار سے معصومانہ ہوتی ہیں اگر آپ ان کو پورا کر دیں گے اور اس کو جدیں پوری کروانے کا عادی بنا دیں گے کل وہ حرام اور ناجائز ضدیں کرے گا جب آپ اس کو, اس کو تسلیم نہ کریں گے تو لازم سے بات ہے کہ وہ دوسرے ذرائع سے انہیں پورا کرنے کی کوشش کرے گا اور کشمکش پیدا ہوگی لہذا اس کی حدود واقعی قائم کرنا ضروری ہوگا صاحب آپ فرمائیے آپ نے جو ذکر کیا نا کہ تربیت کے حوالے سے ایک آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے یہاں پہ کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ بچوں کو اچھی ایڈوائس دی جاتی ہے نصیحت کی جاتی ہے بیٹا جھوٹ مت بولو بیٹا یہ بری چیزیں اس کو استعمال مت کرو یہ مت صحیح. کرو اس کے باوجود آپ دیکھتے ہیں کہ نتائج جو ہے وہ نہیں حاصل ہوتے ہیں یعنی تربیت بظاہر آپ کہہ لیں تو ہے لیکن حقیقت نہیں ہوتی हु. آپ بچے کو منع کرتے جھگڑا مت کرو हु. اور ماں باپ کے درمیان جھگڑا ہوتا رہتا ہے صحیح. تو اس کا اثر بچے کی سوچ سے پڑتا ہے हु. آپ بچے کو کہتے ہو کہ بیٹا جھوٹ مت بولو اور دروازے پہ دستک ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں میرا کوئی پوچھے منع کر دینا یعنی آپ نے پھر اسی طرح یہ بھی ہوتا ہے مثال کے طور پہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پہلے کے دور میں آپ دیکھیں کہ بچے کو اگر پان سگریٹ ان عادتوں سے بچانا ہوتا تھا تو پانچ سگریٹ کی دکانوں سے بھی دور رکھتے تھے آج جب باپ خود کہتا ہے کہ بیٹا میرے لیے ایک سگریٹ کا پیکٹ لیا وہاں کا راستہ ہم خود بتاتے ہیں وہ دو دن اپنے لیے لاتا ہے والد کے لیے لاتا ہے تو ایک دن اپنے لیے بھی لائے گا تو یہ چیزیں آپ دیکھیں کہ ہم تربیت کر رہے ہیں لیکن وہ بظاہر تربیت حقیقتاً نہیں ہے تربیت میں تو ایک جیسے باغ کا مالی ہوتا ہے وہ جس طرح دیکھ بھال کرتا ہے اپنے پودوں کو ایک ایک پتے کو کوئی خشک تو نہیں ہو رہا کی کمی ہے پانی کی کمی ہے کس چیز کی کمی ہے ہر سطح پہ اس کو دیکھتا ہے ہر اعتبار سے دیکھتا ہے جب وہ نازک ہوتا ہے تو اس کو سہارا دیتا ہے جب وہ بڑا ہوتا ہے تو اس کی کاٹ چھاٹ کرتا ہے یہ سب چیزیں है है تو باقاعدہ جب تربیت کی جائے والدین جب تربیت کریں تو برائے نام تربیت نہ کرے بلکہ مربی کے لیے ضروری ہے والدین کے لیے کہ پہلے خود تربیت یافتہ ہوں ان کے اخلاق خود پہلے بہتر ہو وہ خود اچھے کردار کی سیرت کے مالک ہوں ان کے اندر خود بری عادتیں نہ ہوں تب وہ جا کوئی بات کہیں گے تو ان پر اثر انداز ہوں گی اس کے نتائج لازمی آئیں گے ڈنڈا کہاں سے شروع ہوتا ہے مار پیٹ جو مولا بخش کا استعمال ہے وہاں وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اگر اس تعلیم کو دیکھا جائے تو اشارہ ملتا ہے تقریباً دس سال کی عمر میں चीज़. آپ نے فرمایا بچہ سات سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو دس سال کا ہو جائے تو مار کر نماز پڑھاؤ گویا کہ اشارہ اس طرح سے ہے کہ جب بچہ دس سال کا ہو جاتا ہے تو اتنا باشعور ہو جاتا ہے کہ اب وہ آپ کی سختی کو سمجھے گا ٹھیک یعنی اس سے پہلے نہیں سمجھے گا نہیں اس سے پہلے بھی سمجھ سکتا ہے چھ سات سال کی عمر میں اچھا خاصا شعور بیدار ہو جاتا ہے لیکن اب یہ گویا کہ اگر اس کا نفس قابو میں نہیں آ رہا آپ کی گفتگو کے ذریعے تو سختی کا تھوڑا سا رشو بڑھائیے یہ صرف تعلیم ایک دی جا رہی ہے تو یہ نماز کے لفظ نماز بیان فرمایا گیا لیکن اس کے ساتھ مخصوص نہیں ہے اس لیے روزے کے بارے میں اس کا یہی قول ہے کہ تھوڑی سختی شروع کرنی چاہیے اس طرح گناہوں سے پرہیز کروانے پر ابھی سے ہی افتدا کر لینی چاہیے لیکن وہ سے آپ نے بھی تھوڑا سا اشارہ اس طرف کیا کہ ہر بات میں بچے کو نہیں ڈانٹا جائے گا جو؟ ہر بات میں سختی اور شدت نہیں کی جائے گی صحیح. وہ ادھر جا رہا ہے تو ادھر آؤ ادھر آؤ یہ نہ کرو وہ نہ کرو تو پھر بچے کی طبیعت کے اندر ایک ڈر اور خوف بیٹھ جاتا ہے ہم. تو یہ ضروری ہے لیکن بہرحال اگر بچہ بہراہ روی کا شکار ہو رہا ہو تو اس اسٹیج تک آنے پر اگر وہ ضرورت محسوس کریں تو پھر یہ ڈنڈا استعمال کریں سے ان بہت تفصیل طلب گفتگو ہوگی بہت دلچسپ گفتگو ہوگی ایک مختصر سے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں دن خوش آمدید آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سہری ٹائم تسلیم ساوری کے ساتھ ہمارے ساتھ ایک کالر ہے دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے کال کر رہے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام زبر نام عطاء الرحمان میں بارسلونا اسپین سے کال کر رہا ہوں بارسلونا اسپین سے عطاء الرحمان صاحب جی جی فرمائیے اطاور رحمان صاحب میرا سوال بیئر کے بارے میں جو اب جو پاکستان میں بھی استعمال ہوتا ہے ही ही اور یہاں یوروپ میں بھی نان الکوہلک جو ہوتا ہے نان الکوہل کیا یہ جائز ہے یا نہ جائز ہے اچھا ٹھیک ٹھیک میں پاکستان میں بھی بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے ہاں ہاں ٹھیک ہے آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ ایک کال اور شامل کرتے ہیں السلام علیکم ہیلو السّلام علیکم وعلیکم السلام جی تسمیم بھائی میں شیری شوکت بول رہی جی ہوں لاہور سے جی کیسی ہیں آپ ٹھیک جی ہے اللہ کا شکر آپ ٹھیک ہیں اللہ کا کرم جی فرمائیے آپ سب حضاد کی خدمت میں بہت بہت سلام وعلیکم السلام کیو ٹی وی پہ یہ دوسری کال ہے لیکن آپ سے پہلی دفعہ بات ہو رہی ہے خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو شکریہ سرکان بھائی سے ایک نات کی فرمائش کرنی ہے جی جی جی ضرور یہ نعت سنا دیں مدینہ پارک ویرا بھی گھر ہو گئے ٹھنڈ پہ اچھا ضرور ان پلیز ان سے کہیے ضرور سنا جی دیں جی انشاءاللہ ضرور آپ کو سنائیں گے بہت شکریہ کال کرنے کا نات کی فرمائش ہے اور نعت ہی شامل کرتے ہیں پروگرام میں فرقان بھائی بہن نے فرمائش کی اس سے پہلے ایک اور کلام دیتا. سنتے <سلام> میں سرپون کی رسائی ہے سنتے ہیں کہ محسر میں ان کی رسائی ہے ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے گر ان کی گرتا ہے لو جب تو بنائی ہے ام چلا گے کہ رحمت میں امید بنائی ہے, ہے مچلا گئے کیا بات تیری مجرم کیا بات بنائی ہے کیا بات تیری مجرم کیا بات بنائی ہے کیا بات اے دل سلگنا کیا جلارے تو دل بھی اٹھے دم گھٹنی لگا ظالم کیا دھونی رمائی دم گھٹ لگا ظالم کیا دھونی رمائی ہاں سے بدل سے دل تو بھی ستم کر لے ہر سو ہاسے بدل سے دل تھی سیتم کر لے ارے تو ہی نہیں دے گا نا یہ دنیا ہی پر بی گانا دنیا ہی پر ہے اور آپ اب آپ سنبھالے تو کام اپنے سنبھل جائے اب آپ کھیلوں میں گوائی ہے ہم نے تو کمائی سب کھیلوں میں گوائی ہے اور مجرم کو نہ شرما احباب کپ دو مجرم میری دیکھنے آئے تو عجب کیا مجرم کو نہ شرما احباب کپڑے ڈھت دو مو دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بھلائی ہے مو دیکھ کے کیا ہوگا مردے میں پر ہے اور آ سب نے سب میں گیش میں للکار دیا ہم کو سب نے سب میں گیش میں للکار دیا ہم کو اے دے کے آقا اب تیری دفائی ہے اور متن میں یہ شک کیا تھا اللہ متلے میں یہ شک کیا تھا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 تفریح میں مہیب خان بات کر رہی ہوں کینیڈا سے جی کیسی ہیں آپ ٹھیک ہیں الحمد للہ آپ کو سب کو پہلے میری طرف سے بہت بہت السلام علیکم وعلیکم السلام آپ موبائل سب کو بہت بہت مبارک آپ کی کال لگنے میں بہت دیر ہو گئی ہر روز ہی ٹرائی ہوتی ہے لیکن ملتی نہیں کال آپ کی ہاں میں یہی آپ سے پوچھ رہا تھا کہ آپ کیو ٹی وی کی ماشاء اللہ ویور بھی ہیں اور ریگولر کالر بھی ہیں اور آپ کی اس جی تفصیل میں سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد دینی ہے آپ کا تراوی کے پروگرام پہ اتنا اچھا اندازے بیاں آپ کا طرز کا قرآن پاک کے بہت پسند آیا آپ کا یہ بیان. بہت ہمیں شکریہ کی, آپ بہت کی, بہت کی مبارک آپ کو اور ترقی دے آمین آمین بہت شکریہ جی کیا کہیے گا مفتی اکمل صاحب کا ایک سوال تھا ذرا مجھے اس کی تفصیل بتا دیجیے دی. کل بھی کسی بہن نے یہ سوال کیا تھا لیکن ہمارے وہ نہیں آ رہے تھے سیکھ تو میں جواب نہیں سن سکتی تھی اس کا زکوٰۃ کے بارے میں ہے کہ ہم یہاں پہ زیور بھی مطلب زکات نکالیں گے سونے کی تو کیا ہمیں وہ پاکستان کے حساب سے دینا پڑے گا جو یہاں پہ ریٹ ہے اس کے حساب سے اور دوسرا میرا بچہ ہے وہ تقریباً سترہ سال کا ہے ہی ہی اس نے مطلب اب اس کے پاس تھوڑے سے پیسے جمع ہوئے کیونکہ وہ پارٹ ٹائم تھوڑی سی اسٹوڈنٹ ہے تو وہ پارٹ ٹائم تھوڑی ویکینڈ سے جاب کرتا ہے اسے کچھ اپنے پیسے جمع کیے تو کیا وہ اس پہ بھی زکات دے گا اور کیا یہ زکات پاکستانی حساب سے ہم نکالیں گے یہاں کے حساب سے کہ کتنا اندازن ہوگا تو میں اس بچے کے پیسوں میں سے برتاس نکالوں گی اچھا دوسرا آپ کا ٹاپک جو آج ہے بہت اچھا ٹاپک ہے اللہ کرے بہت سے بچوں کو ہدایت حاصل ہو جائے اور ماں باپ کو بھی کہ وہ اچھی تربیت کر سکے بچوں کے اور بچے بھی اچھی راہ پہ نکلیں जी. اور ہم لوگوں کے لیے اسپیشل دعا کیجیے گا کہ ہم جو باہر کے ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اپنی ان چیزوں کو سمیٹ کے اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے اچھے طریقے سے سرخرو کریں کہ ان کی پرورش میں اور تربیت میں کوئی کمی نہ آئے آمین آمین بالکل بالکل بہت شکریہ آپ نے بہت خوبصورت باتیں کی ایک کالر ہمارے ساتھ اور ہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام ہلو ہلو آپ ہیں ہمارے ساتھ لائن پر <laughs> میرا خیال ہے ڈراپ ہو گئی <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> مفتی صاحب جی <تصفيق> وہ کیفیت کیسے پیدا ہو جب کہا جاتا ہے کہ ہمارا بچہ تو ہماری آنکھ کا اشارہ سمجھتا ہے وہ کیفیت کب پیدا ہوگی یہ لاڈ پیار اور مار کس طرح سے اس کا امتزاج ہو اصل میں یہ مختلف گھروں یا خاندانوں کے اعتبار سے یہ چیز مختلف انداز سے حاصل ہوتی ہے بعض گھروں میں سختی کا ہی ماحول ہوتا ہے اس میں تھوڑی سی نرمی بچے کو بگاڑتی ہے جیسے کہ گھر کے دادا جان ہیڈ ہیں وہ ان کا حکم چلتا ہے جو آرڈر دے دیا سو دے دیا وہ سب مانیں گے اس کو جی ہاں تو وہاں تو آگ کے شارے ہی چلتے ہیں دادا جان کی غزل سے گھبرا کے سارے کے سارے اشاروں میں چلتے رہتے ہیں رضیہ کی بچی سے اس کی منگنی کر دو کر دو رضی بس کر رہی ہے کر دو